الداریات. الداریات مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکو ہیں نام پہلی آیت کا پہلا کلمہ و ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ تمام علماء تفسیر کے نزدیک اس کا زمانہ نزول مکی دور ہے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے